ولا ان عطئی اور اگر آپ دینا شروع کر دیں ات ال کتابہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے بےکل آیت ہر کوئی نشانی ہر کوئی دلیل اگر آپ انہیں دینا شروع کر دیں جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر دلیل آپ انہیں دینا شروع کر دیں ہر طرح سے سمجھانا شروع کر دیں ما تب ہرگز پیروی نہیں کریں گے پبلتا کا آپ کے قبلے کی وہ ہرگز آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے بالکل نہیں مانیں گے جنہیں کتاب دی گئی یہودی عیسائی اگر آپ انہیں دلائل سے سمجھانا شروع کریں کسی بات کو نہیں مانیں گے وہ اور آپ اور نہیں ہے انت آپ بے پیروی کرنے والے قبلتا ہوں ان کے قبلے کی وہ آپ کے قبلہ کو کبھی نہیں مانیں گے اور جتنے مرضی درائل دے لیں اور آپ ان کے گبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں کسی صورت میں بھی وہ ماں اور نہ ہی بازو جنہیں کتاب دی گئی ہے ہم کی ضمیر ادھر لوٹی نا اوتل کتاب والا ان والا ان اطائیت کتاب میں جو آیا نا شاہد کے شروع میں اوتل کتاب یہ ہم کی ضمیر ادھر لوٹ رہی ہے وہ ماں یعنی وہ جو جنہیں کتاب دی گئی ہے ان میں سے بعض بے ماننے والے ہیں پیروی کرنے والے ہیں قبل بعض دوسروں کے قبلے کی جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ اپنے میں سے ہی دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں تو کتاب کنہیں دی گئی تھی یہودیوں کو عیسائیوں کو تو اللہ نے فرمایا کیونکہ یہاں پہ بات بتائی تھی نا کہ وہ یہودی مراد ہیں تو یہودیوں اور عیسائیوں کو کتاب اللہ نے کہا یہودی عیسائیوں کے قبلے کو نہیں مانتے عیسائی یہودیوں کے قبلے کو نہیں مانتے اور آپ ان کے قبلے کو نہیں مانتے دونوں کے وہ دونوں آپ کے قبلے کو بھی نہیں مانتے تو یہ اتنا بڑا فرق ہے قطعا ان نہیں حل ہو سکتا کیا تک نہیں حل ہو سکتا اس لیے کہ قبلہ علامت ہے اسلام کی جو مسلمان ہے وہی اسے مانے گا اور ان کے آپس کے تضاب کیا ہیں یہودیوں کے لیے بیت المقدس قبلہ ہے اور عیسائیوں کے اب تو کئی فرقے ہو گئے ان کے ہاں اصل میں مشرق قبلہ تھا جدھر سے بھی سورج طلوع ہوتا تھا اب یہاں کیا ہے مشرق قبلہ ہے ہاں؟ کنسٹرکشن جیسے ایزی ہو نا ڈالر قبلہ ہے یہ تو سچ کہا یار اب تو مسلمانوں کا قبلہ بھی ایسا ہوتا جارہا رہا تو واقعی علی بلّہ اور ماں باز ہم قبلہ تباغ عیسائیوں میں ایک گروہ ایسا تھا جو اس زمانے میں ایسٹ کو مشرق کو قبلہ مانتا تھا ان کے نزدیک مشرق کی سمت مقدس تھی اسی لیے آگے چل کے اس بارے میں ایک جگہ ترجمہ آئے گا وہاں آپ دیکھیں گے اللہ نے جو تردید کی ہے نا کہ مشرق اور مغرب کی سمت میں جہت میں اس سائڈ میں ایسٹرن سائڈ ہو ویسٹرن سائڈ ہو ان سائڈس میں کوئی تقدس نہیں ہے کوئی باقیزگی نہیں ہے وہاں پر بھی رد ان فرقوں کا ہے جو سمتوں کی سمت کی پوجا کرتے تھے بس زین میں آگئی یہ سمت اچھی ہے اس کی پوجا ہے شروع کر دی جو بہت تھے ہندو جب نیا نیا انجن آیا ہندوستان میں ریل پٹڑی بچھی تو انہوں نے انجن دیوتا بھی شروع کر دیا انجن دیوتا کے نام سے بت بن گئے اس کی بھی پرستیش ہوتی تھی عبادت کرتے تھے عقیدے میں ذوف تھا نا بس کی نام کس نام سے وشکرما انجن کی اچھا کی بھی پوجا ہو اب تو کمپیوٹر کی ہوگی پھر نہ <سلام> اب <سلام> تو یہ نیا آیا وہ تو وہ تو مہا ہوا وہ تو چلیے انسان ہوا نا یہ تو ان کی پوجا کرتے تھے تو یہ سنت کی پوجا کرتے تھے عیسائی اور اسی طرح یہ انجن آیا ہندوس کی پوجا کرتے تھے اور غلامت قادیانی بھی ایک بات کہی اس سے کہا گیا کہ وہ حدیث میں یہ آتا ہے یہ ہیں اصل حدیث کے الفاظ کو ہیر پھیر کرنا اور خام خاص زمانے کے مطابق اسے ڈھالنے کی کوشش کرنا یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہا تھا کہ دجال جو ہے وہ کہانا ہوگا تو آپ کے زمانے میں تو دجال آیا ہی نہیں تو جو پرانے زمانے میں انڈیا میں اب بھی پاکستان میں بھی باز بازی کا انجن ہوتے ہیں اس پر ایک بتی درمیان میں لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس نے کہا یہ دیکھ لو ایک آنکھ ہے یہ دچال ہے انجن جو ہے کالا انجن جو چلتا ہے یہ دچال ہے یہ, یہ ہمارے زمانے میں آ گیا یہ اب بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو عقیدہ اس طرح خراب ہو جاتا ہے اللہ نے کہا تم ہرگز ان کی پیروی نہیں کرنے والے جو ان کے, ان کے قبلے ہیں ایک مشرق کے سمت کا قبلہ ہے اچھا عیسائیوں میں ایک قبلہ اور بھی تھا اور وہ یہ ہے کہ بیت المقدس میں وہ حجرا جس نے استے استے مریم علیہ السلام نے بیٹھ کے اللہ کی عبادت کی تھی پرستش کی تھی اس کو بھی مانتے تھے قبلہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہ یہودیوں کے قبلے کو نہیں مانتے یہودی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں تمہارے قبلے کو نہیں مانتے تم ان کے قبلوں کو نہیں مانتے اور آباد ام بتاب ان قبلہ تباز اور وہ ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے تو دیکھو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ولا امتہ اور اگر آپ نے پیروی کی احواہ اہم ان کی خواہشات کی ممبادی اس کے بعد کہ ماچا اکمن علم اللہ نے علم آپ کو دے دیا ان کا عز اللہ ظالمین تو آپ اس وقت اگر ان کی پیروی کریں گے تو نادانوں میں سے ہو جائیں نادانی کی بات کہ آپ ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں بولے انتباہ ہوں اور اگر آپ نے ان کی پیروی کی کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں نا یہ سوال کئی جگہ پہ اٹھتا ہے کہ جی کس کے پیچھے چلیں اتنے فرقے بن گئے ہیں مسلمانوں کی کس فرقے کی پیروی کریں کوئی کوئی کہتا ہے جی بہتر نمبر بس کون سی ہے تہتر نمبر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر فرقے بن جائیں گے اس میں ایک جو ہے وہ ہدایت پہ ہوگا تو باقی سب جہنم میں چلے جائیں گے تو کہتے ہیں یہ ایک نمبر بس کون سی ہے کوئی کہتا ہے تہتر نمبر بس کون سی کئی لوگ سوالات خطوط لکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے نوجوان کے بارے میں غور کرو جو اس وقت پیدا ہوا ہوگا مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں تو ایک طرف تو یہودیت جیسا قدیم مذہب تھا پیسہ تھا سب کچھ تھا دوسری طرف عیسائیت تھی تیسری طرف حضور اقب صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے تو اس کے ذہن میں نہیں آتا ہوگا کہ مطلب کون سا سچا ہے ان چاروں میں سے مشرقین بھی تو تھے نا مکہ میں ان چاروں میں سے کہاں پہ سچائی ہے چار نمبر بس کون سی اس پہ چلا جاؤں یا ایک نمبر بس کون سی اسے پکڑ لوں تو کہیں تو فیصلہ کسی طرح کیا ہوگا نا بس ایسے فیصلہ کر اور اس کا اصل حل یہ ہے کہ لوگ اس قسم کی چیزوں میں محنت نہیں کرتے چاہیے تو اتنی بڑی چیز اور محنت نہیں ڈاکٹر بننا چاہے اور پڑھے ایک خاکنا ایک لفظ اور کہے صاحب کسی طرح داخلہ دلا دو میڈیکل کالج بلہ کیسے ہو سکتا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تحجد جب پڑھتے تھے تو حدیث میں آیا ان کی دعاؤں میں سے آزر صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے پر جو جبریل کا مکائل کا اور اسراتیل کا رب ہے اللہ لوگوں کا اختلاف ہو گیا ہے دین کے بارے میں تو احتنی فی اللہ جس چیز پر ہدایت ہے مجھے اس پہ قائم رکھ اللہ لوگوں کے اختلاف سے بچا کے مجھے ہدایت دے دے اور تیری ذات ہے جو صحیح راہ کی طرف ہدایت دیتی روز تہجد پڑا کر اٹھ کے اور یہی دعا مانگو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی کہ بل ردار لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے دین کے بارے میں کہ یہودیت ٹھیک ہے عیسائیت ٹھیک ہے شرک ٹھیک ہے اسلام ٹھیک ہے کیا چیز ہے پروردگار اس اختلاف میں مجھے اپنے حکم سے ہدایت پر اللہ اور مجھے صحیح راہ پر رکھ اور بلا شبہ تو ہی ہے جو صحیح راہ دکھاتا ہے ہم ہم کہتے ہیں یہ تجربہ کر کے دیکھو کبھی چالیس ایک دن نیند خراب کرو نا تھوڑی سی اپنی سارا بوجھ ہم پہ ہی کیوں خود بھی تو کام کرنا چاہیے اور پھر دیکھیے کیا طبیعت میں آتی ہے پھر کیا ذہن میں آتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے فرض کر لو اس کے باوجود ہدایت نہ ملے فرض کرو تو قیامت میں تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ ہم نے تو اتنے بھی چلے کر کے دیکھ لیے پر ہدایت نہ ملے کوئی بات تو کہنے کو ہو اور ایسے ہے نہیں کہ اللہ تعالی بندے کے اعمال کو ضائع کر دے لا اجر المحسنین اللہ نے کہا ہے جو نیکی کرتے ہیں ہم کبھی ان کی نیکی کو ضائع نہیں کیا کرتے خود ہی اللہ اسباب پیدا کر دے گا پھر خود ہی ہدایت دے دے گا لیکن بندہ بھی تو کچھ کرے نا اسی میں سے بھلے انتباہ اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی کبھی پیروی کی کہ بیت المقدس کو قبلہ رہنے دیا جائے یا یہ کہ ان میں سے کسی کے قبلے کی پیروی کر لیجئے ممباد اتمن العلم جب کہ آپ کے پاس علم آ ہے علم سے مراد قرآن وہی دیکھا اللہ بار بار وہی کو علم کہتا ہے اس لیے کہ دنیا کے تجربے آج ہیں کل پھر یہ بدل جائیں گے کل ہیں تو برسوں بدل جائیں گے کوئی اور نسل رمت پیدا ہو جائے گی وہ کوئی اور ٹیکنالوجی لے آئے گی کون سی چیز ایسی ہے جو سائنس نے ثابت کی تھی اور آج تک اس پہ برقرار ہے کسی زمانے میں ٹائم ایسی تھیوری ہو گئی تھی جس کے لیے بس وہ کانسٹنٹ رہتا تھا اب ٹائم کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بدل سکتا ہے اور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں میٹر مادہ کسی زمانے میں وہ تباہ ہوتا ہی نہیں تھا اب وہ ایسا تباہ ہوا ہے کہ سب کوئی لے ڈوبتا ہے نا اور بیسوں چیزیں ایک لے دے کے وہی ایسا قطعی اور اور علم میں کہ نہ وہ پہلے کبھی تبدیل ہوا اور نہ تبدیل ہوتا لوگوں نے ہی تبدیل کیا اپنے پاس سے نئی نئی چیزیں کر کے باقی اس وہی نے پہلے دن بتا دیا کہ تمہارا رب ایک ہے اب بھی وہ رب ایک ہی ہے اور اس وحی نے بتا دیا کہ تمہاری اصل نجات انسانیت کے یہ یہ کام کرنے میں ہے وہ اب تک قائم ہے وہی نے بتا دیا کہ تمہاری عقل تھک جائے گی اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ جو ماں طبیعات کے مسائل ہیں فزکس سے بھی اوپر کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں وہی اب تک قائم اس لیے علم حقیقت یہ وہی ہے جتنی جس کی رسائی ہو جائے اور اللہ جس کو جتنا اس سے نواز دے اور اسی لیے وہی کے بعد اس کو چھوڑ دینا کتاب و سنت سے حکم ثابت ہوتا ہو کہ اس کو چھوڑ دینا خطرے کی بات یہ اس آیت میں اس کے لیے بھی ڈر ہے جو, جو آدمی دلیل کو دیکھنے کے بعد چھوڑ دے اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ شریعت نے مسئلہ یہ بتایا ہے چونکہ اپنی خواہش یہ نا کہ نہیں مسئلے میں کچھ گڑبڑ ہو جانی چاہیے تو پھر وہ گڑبڑ کرتا ہے اللہ نے کہا آپ جیسی ہستی بھی جبکہ وہی کے ذریعے انہیں بتا دیا گیا کہ قبلہ کیا ہے اگر اسے چھوڑ دے گی نا اگر فرض فرض کر لیں ان کا از میں تو آپ ان میں سے ہو جائیں گے جو نادانی کا کام کرتے ہیں